دنیا ہر دور کے اندر اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسانوں کے اندر ایسے نمونے کھڑے کیے جائیں کہ لوگ اس کی پیروی کریں یہ جو ایک ہیرو شپ کا ایک مزاج بنانا قوموں کا کہ قوم کس کو اپنا اپنا بڑا مانے یہ دنیا کی تمام تہذیبوں کی اس میں ایک کشمکش اور ایک کوشش ہوتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ شخصیات شخصیت سازی کی جاتی ہے مختلف لوگوں کی ان کے افکار کو پھیلانے کا بندوبست ہوتا ہے ان کے خیالات پہنچائے جاتے ہیں ہمارے پڑوس میں چین کے اندر جب یہ کمیونزم اور اس سوشلزم کا یہ انقلاب آیا تو چونکہ ان کے رہنما معاوضے تنگ تھے تو معاوض تنگ کی کی شخصیت کو اس کے افکار کو اس کے خیالات کو آس پاس اڑوس پڑوس تک پہنچانے کے لیے اتنا بندوبست کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے بچپن کے اندر ہم صدر جایا کرتے تھے آہ آہ کتابیں لینے کے لیے پرانی کتابیں ملتی تھیں تو وہاں اردو کے اندر بڑی خوبصورت کتابیں چائنیز چائنیز زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ اب معاوضوں کے خیالات کے اوپر آتی تھی چونکہ وہ اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو وہ نئی کتابیں وہ پرانی کتابوں کی کے بازاروں میں لا کے رکھتے تھے ہزاروں کی تعداد کے اندر اور اس زمانے میں ایک ایک روپے کی اور دو دو روپے کی وہ کتابیں دیا کرتے تھے جس کی شاید کاسٹ ہی اس وقت بھی سینکڑوں روپے کے اندر ایک کتاب وہ ایک روپے کے اندر تقسیم کیا کرتا ہے اس لیے کہ خیالات پھیلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر اس کے اندر یہ قیادت کی یہ صلاحیت ہے یا اس کے اندر اتنی اتنا کرزمہ ہے اتنی شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو انسان کو جمع کیا جا سکتا ہے ان خیالات اور افکار کی طرف انسانوں کو بلایا جا سکتا ہے رشیا کے اندر زار کا جب دور ختم ہوا اور یہ نیا رشیا وجود کے اندر آیا سوویت یونین کہلاتا تھا اس زمانے میں مختلف ریاستوں پر اس سے قبضہ ہوا تو ان کی طرف سے پوری دنیا کے نوجوانوں کو اپنے آپ ہاں بلانے کا نظام ہوا خاص طور پر چونکہ اس کی اگلی نگاہ افغانستان کے اوپر تھی باقی ساری مسلم ریاستیں تقریباً ساری کی ساری سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستوں پر اس سے قبضہ ہو چکا تھا اب اس کے سامنے افغانستان تھا اور ابھی اس نے افغانستان میں سیونٹی نائن میں اپنی فوجیں بھیجیں لیکن سیونٹی اس عرصے کے اندر بڑی کوشش یہ ہوئی کہ یہ جتنا پشتو بولنے والے علاقے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو یا اس کے بعد پاکستان کی جو پشتون بیلٹ ہے اس میں اپنے افکار اور اپنے خیالات کو اس سے بہت پہلے بھیجا اور آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یاد ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں کہ بلکہ اس خطے سے بھی لوگ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے لیکن یہ جو موجودہ کے پی ہے اور جو جو بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے یہاں سے بہت زیادہ لوگ پڑھنے کے لیے اس زمانے کے اندر رشیا جایا تھے اور وہ مفت تعلیم ہوتی تھی بڑے بڑے اسکالرشپس ہوتے تھے اور ان کو وہاں پر ایم ڈی جو میڈیسن کی تعلیم ہے یہ ڈگریاں دی جاتی تھیں اور مختلف قسم کی تعلیم اور یہ اس کے لیے اتنی کثرت سے نوجوان گئے اگر آپ ستر کی دہائی کے اندر دیکھیں اور اسی کی دہائی کے اندر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگ اور سے اس سے بھی کچھ پہلے کے لوگ اور اتنا وہاں پر اس کا اہتمام ہوتا تھا ان کو اپنے خیالات اور اپنے افکار جو اوپر لانے کا کہ اللہ ماشاء شاید, شاید ہی کوئی خال خال خوش قسمت جو بچا ہو ورنہ عام طور پر جو لوگ وہاں سے پڑھ کر آتے تھے نوے فیصد سے زیادہ جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے تھے وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہوتے تھے اور یہاں پر آ کر بھی وہ اسی قسم کی اس کی گفتگو کرتے تھے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر اسٹوڈنٹ یونینس بنی ہوئی تھیں اور ان کے افکار ان کے خیالات اور اسٹالن اور لینن اور وہاں کی جو وہ جو وہ جو لیڈرشپ تھی اس کو فالو کیا جا رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی ہر غالب تہذیب اس بات کی کوشش کرتی اور ہر غالب تہذیب جس کا دنیا کے اوپر سکہ چل رہا ہو جس کا دنیا کے اندر غلبہ آ گیا ہو وہ دنیا کو اپنے افکار دیتی ہے وہ دنیا کو اپنی شخصیات دیتی ہے وہ دنیا کو اپنے خیالات دیتی ہے وہ دنیا کو اپنی قیادت دیتی ہے وہ دنیا کو اپنے نظریات دیتی ہے اور پوری دنیا کے اوپر مختلف طریقوں کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کی بات کے اوپر آئیں اور یہ دنیا میں غالب قوموں کا حق سمجھا جاتا ہے کہ جس کو غلبہ مل گیا جس نے دنیا کے اندر فوجی طاقت حاصل کر لی جس نے دنیا میں معاشی طاقت حاصل کر لی جس نے دنیا میں سیاسی طاقت حاصل کر لی جس نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ سروائول آف دا فٹسٹ کے اندر یہ جو بقائے انفا کا جو قانون ہے اس کے اندر ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی چیزیں دنیا تک آنی چاہیے اور آتی ہیں اور ہر معاشرے کے اندر اس کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کو اپنے ہمدرد ہر معاشرے میں مل جاتے ہیں آج مغربی دنیا کو اپنے افکار کے اوپر اپنے خیالات کے اوپر اپنے معاشی نظام پر اپنے اقتصادی نظام پر اپنے تعلیمی نظام پر اپنے سیاسی نظام پر اپنے عتی نظام اور اپنے فوجی نظام اس تمام نظاموں کے ہمدرد آج ان کو مشرقی دنیا کے اندر ملتے آج ان کو ایسے لوگ جو ان باتوں کے اندر ان کے ہمنوا ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں اپنے اتنے وکیل مل جائیں گے کہ اتنے تو شاید ان کے اپنے ہاں موجود نہ یہ اس تعلیم کا لازمی نتیجہ ہے